ماج آپ یہ وقت مغرب احادیث واحدہ وقت مغرب کی مندو ذکر کر مقام تو ماضی کی تاجر بال مندوب اور حادث جبریب کی چھپئی وہ اخبار کرے دے اگر مقصد امداد دے دا مندوب بال اتفاق دے ہوں وقت ممتا ادا شبق دے اور دیکھ رسول اللہ, اللہ مغربہ ان آدت کی رامی داؤ وہ بھی غروب تفصیل و کی ہے حجاب کی روایت بعض بھی لے سر سرات المغربی سر سر اللہ جب وقت واحد الپندر قاتل کی دیکھنے دے دگ محدود وقت تھے وقت واحد نے وقت محدود وضحبو اللہ حدیث گئی جہاں پڑے تھے بازو ناماؤ مہادیوس تو نبیر سلام تو چی نبی سلام حس اللہ جبری جبری مند کر کے وہ کن مارکشا بھی